حضوری ارشاد فرمائیے کہ آپ کو اسلامی بھائی یا سیدی کہتے ہیں جبکہ کہ آپ کو سید نہیں اسی طرح اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشاہ امام احمد رضا کہا جاتا ہے مگر آپ بھی سید نہیں برائے کرم وضاحت فرما دیں سوال دو ہوں میں دونوں کے اکٹھے جواب سید ہمارے ہاں پہلے بیتے اطہر کو کہتے ہیں سیدہ فاطمۃ الظہرا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کو ہمارے عرف میں سید کہتے ہیں جبکہ اہل عرب اہل بیت کو حبیب کہتے ہیں نام کے آگے سید نہیں لگاتے بلکہ جو سید ہو اس کے نام کے آگے لوگ حبیب لگاتے ہیں اور اہل عرب میں سید لگاتے ہیں جناب کی جگہ جیسے جناب بولتے ہیں تو وہ لگائیں گے سید مسٹر جناب اس کی جگہ سید لگاتے ہیں ایک وقت دوسرا سید صاحب کہنا ہمارے ہاں یہ اہل بیت کے لیے مخصوص ہے مگر اہل بیت کو کوئی یا سیدی نہیں کہتا تو معززین کو اگر کوئی یا سیدی کہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اے جناب سید کے لفظی معنی آقا بھی بنتے ہیں اے میرے آقا تو یہ علماء کو مشائق کو عام طور پر اہل عرب میں یا سیدی کہتے ہیں یا سیدی یا حبیبی بھی کہتے تھے لیکن عموماً یا سیدی تو ان کی زبان پر ہوتا ہے ایک دوسرے کو کہیں گے یا سیدی یا سیدی تو اسی لیے غیر سید کو یا سیدی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں سید صاحب کہنے میں مذائقہ ہے اچھا راہلیاس قادری تو یہ سید نہیں ہے یہ میمن ہے اور اس کے اوپر جا کر آبا و اجداد ہندو تھے مہمنوں کے آبا و اجداد جو قوم تھی ہندو قوم تو یہ لوہانہ قوم میں روس پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ایک بزرگ غالباً سید یوسف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ انڈیا تشریف لیا ہے اور انہوں نے لوہانہ قوم میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی جس سے الحمد للہ ہمارے جو اخلاف تھے ہمارے آبا و اجداد مہمنوں کے وہ مسلمان ہو گئے مومن کا لقب انہوں نے پایا پھر وہ مومن سے بگڑ کر میمن ہو گئے بنیادی طور پہ الحمدللہ ان مانو کر مومن ہیں اگر آپ لوگ ہم کو میمن کہتے ہیں تو ہم بھی میمن کہتے ہیں یا ہم میمن کہتے ہیں تو ہمیں سن کر آپ میمن کہتے ہیں اب یہ میمن فصیح ہو گیا غلط العام فصیح جو غلط العام مشہور ہو جاتا ہے وہ فصیح ہو جاتا تو اب یہ غلط العام ہے اب اگر ہم اپنے آپ کو مومن کی پہچان دیں گے تو لوگ وہ تمیز نہیں کر سکیں گے میں یہ قوم ہے پوری تو یہ ہو گیا لیکن میں تو سید نہیں ہوں کاش میں سید ہوں گے گھر کا کتا ہوتا مگر میرے نصیب میں یہ نہیں تھا الحمدللہ اللہ نے جو بنایا وہ بہتر کیا یقیناً وہ بہتر کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے اور مجھے یا سیدی کہا جائے اس کا آج تک میں نے مطالبہ نہیں کیا اب مجھے تو اتنے القاف لوگ دیتے ہیں کہ اب میں عادی ہو گیا ہوں مجھے بارہ شعور بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہہ کر پکارا تو اب چلیے بات ہی چلیے تو چونکہ اب لوگوں کا کنفیوژن ہو رہا ہوگا یہ بھی تو سوال آیا نا تو مجھے آئندہ یا سیدی کہہ کر مخاطب نہ کیا جائے مخاطب میں وہ جس کو خطاب کیا جائے اور مخاطب میں نے خطاب کرنے والا تو مجھے یا سیدی کہہ کر مخاطب نہ کیا جائے امید ہے کہ اطاعت فرمائیں گے انشاءاللہ اطاعت میں عظمت ہے اب دوسرا سوال جو ایک سوال کا ہی حصہ ہے اعلی حضرت سید نہیں تھے ان کو شاہ کیوں کہتے ہو تو یہ البتہ غلط فہمی ہے شاہ سید کا خادثہ نہیں ہے شاہ مانے یہ بادشاہ کا مقبول ہے شاہ بادشاہ کو بولتے ہیں فرون بھی تو بادشاہ تھا نمرود بھی تو بادشاہ تھا انگریز کے بادشاہ ہوئے بہت سارے تو شاہ ایک کومن لفظ ہے جو بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور شاہ بزرگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بڑے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے حتیہ کہ کفار جو ہیں اب بھی میں نے ہند میں دیکھا ہے ہندو جو ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی شاہ دیکھا ہے بالکل دیکھا ہے تو پتا چل کہ شاہ یہ سید کا سید کے لیے مخصوص نہیں ہے جس کے آگے بھی لگا دیا گیا سرکار سرکار حضرت سید نہیں تھے میں نے اس پر غور کیا تھا کہ حضرت کی اتنی عزت ہے کہ لاکھوں سید ان کو اپنا آقا اور پیشوا مانتے لیکن یہ سید نہیں ہے تو میرے ذہن میں ہی اس کا جواب آیا کہ اس میں یہ بھی مصلیحت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ان کو سادات کرام میں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا کہ اگر یہ خود سید ہوتے ہیں تو سیدوں کی تعظیم ہمیں یہ کیسے سکھاتے ہیں؟ کہ لوگ ان پر اعتراض کرتے شاید کہ یہ سیدوں کی تعظیم کرو وہ سیدوں کی تعظیم اعلیٰ تو اتنی کی ہے اور فتح اور اضویہ مالا مال ہے سیدوں کی تعظیم سے یہ کہہ سکتے ہیں اتنے فضال بیان کیے سرکار احلت میں سیدوں کے تو اب اگر احادت سیدوں کے فضال بیان کرتے تو شاید کسی کے ذہن میں آتا کہ یہ انڈائریکٹ بولتے ہیں کہ میری تعلیم کیا کروں تو اس لیے شاید وہ سیدوں میں سے نہیں ہے